شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ آگے صف ہے جی ربط سب صف بال پہلی سورج میں ترک اور موالات بالکل خارغ بیان تھا اس صورت میں بطور ترقی مقاتلہ پار کا بیان ہے خلاصہ ترغیب الجہاد دو دلۂ نقلیہ برائے تاقید اللہ تجہاد آخر میں تجارت آخرت میں اس کا انجام اس صورت میں کتاب ثلاثہ بھی ہیں مومنین کے لیے دیکھو جی میرے عزیز میں نے عرض کیا تھا نا ایک صورت میں صبح آئے گا یا یو صبح ہو دوسری میں نہیں آئے گا دیکھو اس میں نہیں تھا یا آئی اللہ جنا پھر در کیا آ گیا تصویح ہے تصویح بیان کرتی ہیں اللہ کے لئے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں اور وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں یا ایوہ اللہ آمنو خطاب اول برائے مومنین بطور تمبیح خطاب اول برائے مومنین بطور تمبیح خطاب آج سلاسہ نا بھائی مومنین کہتے تھے مکہ پاک کے اندر تو کوئی آیا صورت نازل ہو جس میں کس کا ذکر ہو کتال کا ہم لڑے اللہ نے کرما بہت لڑائی کا حکم نہیں ہے لیکن جب مدین پاک کے اندر لڑائی کا حکم آیا جہاد کا تو بعض جو عام لوگ تھے نا عام مومن طبی طور پہ آدمی پہ بوجھ پڑتا ہے کتال نہیں کر سکتا تو کچھ نہ کچھ ان پہ کیا پڑھنے گا بوجھ پڑھنے لگا ذرا ہم زدہ ہونے لگے تو اللہ تعالی نے برنگیختہ کیا ان کو ایمان والے کیوں کہتے ہو تو وہ چیز جو نہیں کرتے تم پہلے تمہارا خود مطالبہ تھا کابرہ مکتا بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کے یہ باپ یہ انتقل جو ہے یہ فعل ہے کابورہ کا مکتاً تو تمیز ہے نا بڑی ناراضگی ہے نزدیک اللہ کے یہ کہ کہو تم وہ چیز جو نہ کرو ان اللہب اللہذین ترغیب لط بے شکل محبت رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بنا کے ہم بنیا ایسی صف بناتے ہیں گویا کہ وہ دیوار ہیں مضبوط اثر مرسوس ہے رس سے رس کہتے ہیں کلی کو جیسے آج کل تم تعمیر کرتے ہو لی جی اس کے اندر کون سی کس چیز کی ڈھلائی کرتے ہو تعمیر میں سیمنٹ کی نا آ مضبوط ہو جاتی ہے پہلے زمانے میں بعض جو بادشاہ تھے وہ کلی کی ڈھلائی کرتے تھے کلی نہیں پگھلاتے یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے ہتھیاروں کے اندر ان چیزوں کے اندر کلی کی ڈھلائی کی جاتی ہے یہ سیسا پلئی دیوار اس کو کہتے ہیں تم نہیں سمجھو گے آج کے دور میں تمہارے لیے وہی معنی ٹھیک ہے گویا کہ وہ دیوار ہیں کیا مضبوط وائس کالام صار قوم دلیل نقلی متعلق با عضا دلیل نقلی متعلق بزا ہم جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں نا وہ لڑنے کا سبب دو ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایزا دیتے ہیں ہم کو دوسرا یہ کہ وہ تقذیب کرتے ہیں اللہ اللّہ کے رسول کے آ یہ دو چیزیں ہیں نا تو لہٰذا دو قصے بیان کیے گئے ایک قصے کا تعلق ایزا سے ہے ایک قصے کا کس سے تہذیب کے تاکہ قتال کے دونوں سبوں کے ساتھ قص سے متعلق ہو جائیں دلی لکڑی متعلق و ایزا اور جب کہا موس علیہ السلام نے اپنی قوم کا میری قوم کیوں ایزا دیتے ہو مجھ کو تو موسیٰ علیہ السلام کی ایزا آ چکی ہے نا کئی دفعہ حالانکہ تحقیق معنی عزیزہ حالانکہ کے جانتے ہو تو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلم اسیان انہوں نے بے فرمانی کی یہ صالح مُن صلام تھی تو انجام اسان پر جب ٹیڑھے رہے نا تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو ڈبلیو ڈبلیو انسان کی طرف سے کوئی نہ کچھ طلب ہونا پھر ہدایت آتی ہے تو جب وہ ٹیڑے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا واللہ اللہ یہدی دی ضابط اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہدایت کی نہیں دیتے ان لوگوں کو جو بالکل بے فرمان توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے نا توفیق ہدایت کی نہیں دیتے کہ دلیل نقلی کا تعلق اس کے ساتھ تھا اب دوسری دلیل نقلی متعلق ب کیونکہ یہی دونوں سبب ہوتے ہیں کہ اس کے کتاب ہے اور جب کا عیسا بن مریم نے اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں اللہ کا طرف تمہارے مصدقان فریضہ نبارے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورا و مبشران اور فریض نبار کتنی جی دو اور خوشخبری دیتا ہوں میں ایسے رسول عظیم و شان کی جو آئے گا میرے بعد نام اس کا کہے جی احمد فلم ب آ گیا ان کے پاس احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی تو چاہیے یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری پہ عمل کرتے نہیں وہ عیسی تو عمل کرتے لیکن بس جب آ محمد کریم ان کے پاس دلائل واضح لے کے تو کہنے لگے حاضا سیرمبین یہ تو کہہ ہے جی جادوگر ہے یہ نیچے لکھ لو جہاد کی پہلی وجہ ہم نے جو جہاد کیا کافروں کے ساتھ اس لیے بھی کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی تکزیب کی اور کیا کر دیا گستاخی کی یہ جہاد کی پہلی وجہ ہے وہ تو درائر نکلی آتے نا جی یہ وجہ ہے جہاد کہنے لگے یہ جادوگر سری اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے نا کہ انہوں نے خوشخبری دی کہ میرے پاس کون آئیں گے کون آئیں گے آمد تو بابا انجیل میں لکھا ہوا ہے آج کل بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد فار کلیت آئے گا کون آئے گا فار کلیت اور اس کا آنا ضروری ہے فار کلیت کا سمجھے فار کلیت عبرانی لفظ ہے اس کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے احمد ہوتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے لکھنا ہے تو لکھ لو انجیل یوحنا انجیل یونا باب نمبر چودہ بشارت متعلق پار کلیت تفصیر کے اندر اس کی پوری تشریح ہے انجیل یوحنا باب نمبر چودہ بشارت متعلق پار کلیت آگے جی وہ من ازلا جہاد کی دوسری وجہ وہ ہے علی اللہ جہاد کی پہلی وجہ ہے مخالفت رسول اور جہاد کی دوسری وجہ کیا ہے علی اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھتے اللہ کے اوپر جھوٹ وہ واہدا شرک کرتا ہے نا حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے تعلیٰ اسلام کے اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے ایسے بے ڈھنگے لوگوں کی یریدون علی جہاد کی تیسری وجہ کہ وہ اس در پائے ہیں کہ دین اسلام کو مٹا کے رکھ دیں جہاد کی تیسری وجہ ہے ارادہ کرتے ہیں تاکہ مٹا دیں اللہ کے نور کو دین اسلام اپنے منہ کے ساتھ حالانکہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو اگرچہ مکرو سمجھے کاپ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازان ہوں کون سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا ارسل رسول سبب اتمام نور آیا نا بل و نور رہی اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھیں گے سبب اتمام نور کس کے ذریعے نور کو مکمل کریں گے حضور کے ذریعے سبب اتمام نور وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے قرآن اور دین سچا دے کے ری یو زہراہو حکمت ارسال تاکہ غالب کریں اس کو تمام دینوں پہ دین اسلام کو سب دینوں پہ غالب کریں اگرچہ مکرو سمجھے مشرے اس بات کو یا یزینہ مروح پہلا خطاب کس کو تھا جی مومنین کو تھا برائے تمبی اب خطاب ثانی ہے مومنین کو برائے ترغیب جہاد خطاب ثانی برائے مومنی ترغیب جہاد یہ تو مقبل کے ساتھ ربط ہے اور اس کا عنوان ہے تجارت آخرت ایمان <Sessizim> والوں کیا رہبری کروں میں تم کو اوپر ایسی تجارت کے جو نجات دے تم کو عذاب دردناک سے کہ تجارت آخرت ہے اور اس کا انجام تومنون باللہ اب تفسیر ہے جی تجارت کی تجارت کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں ایک راس المال ہوتا ہے کیا اصل مال پھر اس پہ محنت کی جاتی ہے نمبر دو پھر اس کا کیا آتا ہے لفات ہے نمبر تین اب تینوں چیزیں دیکھو تو مینب اللہ اب رسول یہ کہ ہے جی المال تفسیر تجارت اور یہ ہے رسلمال بتجاحدوں فی صبی اللہ یہ کیا ہے محنت راس المال ایمان ہے اور محنت کیا ہے جی جہاد اور دوسرے مال صا یہ محنت لکھ تو اور جہاد کرو اللہ کرا میں اپنے مال و جانوں کے ساتھ یہ بہتر ہے واسطے تمہارے گا تم جانتے ہو اب باقی کا بچہ جی راس المال گیا محنت آ گیا نا تو وہ ثمرہ لکھ لو یا لکم لقم قوم یہ ثمرہ ہے یہ ثمرہ اخروی نفا بخشی گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے اور داخل کرے گا تم کو جنات ان تجری ننتا و مسا کے نہیے مکانات ہوں گے عمدہ پی جنات عاد ہمیشہ کی بہشتوں کے اندار یہی کامیابی ہے بڑی وا اخرا تو ہی بُو نہا اخرا کے نیچے لکھ لو و یوتم نعمت تمہارے گناہ بخشے گا جنت میں داخل کرے گا و یوتم نعمت دے گا تم کو نعمت اور جس کو تم پسند کرتے ہو یہ سمرا دنیا بھی ہے تو کیا ہے جی امداد ہوگی اللہ کی طرف سے اور فتح کری اور خوشخبری دے دو مومنین کو ان تمام کامیابیوں خوش کی خوشخبری دے سمجھے جی کیا یا بولو یہ کتاب کتنا ہے جی تیسرا خطاب سالس برائے ترغیب نصرات دین خطاب سالص برائے ترغیب نصرات دین آئی ایمان والے ہو جاؤ تم انصاء اللہ اللہ کے دین کے مددگار جیسا کہ فرمایا تھا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو کون ہے مددگار میرا درا حالے کے میں جانے والا ہوں طرف اللہ کے کہا ہواریوں نے کہ کی تحقیق پڑ چکے ہو نا تحقیق یہ تھی کوئی شہزادے تھے ہم ہیں انصاب اللہ فاہم طاعت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا آسمان پہ پھر ان کے ہماریوں نے کی تبلیغ غور کرو ہماری نے کہا کی تبلیغ کی بہت سے لوگ عیسائی بنے ایمان لائے اور بہت سے لوگ کیا کافر رہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسائیوں کو یہوجوں کے اوپر غلبہ دیا اب تاریخ کے اندر دیکھو نا عیسائی ہر دور کے اندر یہوجوں کے غالب رہے یا نہ رہے غلبہ ملتا رہتے پس ایمان لایا خواروں کی تبلیغ کے بعد ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور کف گریائے ایک گروہ نے لیکن امداد کی ہم نے مومنین کی مومن سے مراد کون ہے اور یہ سال علیہ السلام ہے اوپر ان کے دشمنوں کے پاس بہو ظاہری و غالب ہو گئے یہ عیسی علیہ السلام کے بعد رف عیسی کے بعد بات ہے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات صاحب سید من وجه کل منیر لقد اسلام ڈاٹ کام